يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء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 اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں اور تم اپنے مسلمان بھائیوں پر تانہ زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو ایمان لانے کے بعد مسلمان کو برا نام دینا بڑی بری شے ہے اور جو ایسی بد زبانی و بد اخلاقی سے تائب نہیں ہوں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں عیساط کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض ان امور سے منع فرمایا ہے جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف و نظاء اور جنگ و قتال کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ حقیر سمجھ کر جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والی جماعت سے بہتر ہو مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک کے اچھا ہونے کا تعلق اس کی صورت و شکل اور دیگر ظاہری اسباب سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دلوں میں پوشیدہ باتوں سے ہے اس لیے کوئی کسی کو حقیر نہ جانے شاید کہ جسے حقیر جانا جا رہا ہے وہ حقیر جاننے والی جماعت سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو اور مردوں اور عورتوں کا اس بارے میں ایک ہی حکم ہے یعنی کسی مومنہ کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنی مومنہ بہن کا مذاق اڑائے ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صورت القحف کی آیت انچاس مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ وَلَا اِلَّا <أحصاها> ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر شمار کیے نہیں چھوڑا ہے کی تفصیر میں کہا ہے کہ گناہ صغیرہ یہ ہے کہ کسی مومن کا مذاق اڑایا جائے اور کبیرہ یہ ہے کہ اس پر قہقہ لگایا جائے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد یا عورت اپنے مسلمان بھائی یا بہن میں عیب لگائے اور چونکہ ایمانی رشتہ سب سے قوی رشتہ ہوتا ہے اس لیے مسلمان آپس میں ایک جان ہوتے ہیں تو کسی مسلمان کی عیب جوئی گویا خود اپنی عیب جوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی کسی کو ایسے نام سے پکارے جسے وہ برا سمجھتا ہے اس لیے کہ یہ بھی مسلمانوں میں عداوت و اختلاف کا بہت بڑا سبب ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ بدترین بات یہ ہے کہ مسلمان کو برے نام سے پکارا جائے جیسے فاسق کافر زانی یا فاسد کہا جائے اور بے سلیسم بعد ایمان کی تفسیر میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی مسلمان کو برے نام سے پکارنے والا فاسق قرار پاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اس کے لیے بڑا ہی برا نام ہے جسے اس نے برے کرتوتوں کے ذریعے حاصل کیا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کا مذاق اڑانے اس کی عیب جوئی کرنی اور اسے برے ناموں کے ذریعے پکارنے سے باز نہیں آئے گا اور ان گناہوں سے تائب نہیں ہوگا وہ در حقیقت اپنے حق میں بڑا ظالم ہوگا کہ وہ ان گناہوں کے سبب اللہ کے عقاب کا مستحق ٹھہرے گا